میرے خیال سے پڑھ لیے تھے سبق حجت کی قسمیں ہم نے پڑھ لی ہوئی تھی اور جس میں ہم نے دو مرکب کو ملا کر دو قضایہ کو ملا کر پھر ایک تیسرا قضیہ جو ہے وہ بنایا تھا اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں سبق ششم کو مختصر سائز کا جائزہ لے کر تو اس کی جو چار شکلیں بنتی ہیں آج ہم وہ پڑھیں گے انشاء اللہ جی سبق ششم حجت کی قسمیں حجت کی تین قسمیں ہیں قیاس استقرا تمثیل قیاس وہ قول مرکب ہے جو ایسے دو یا دو قضیوں سے مل کر بنے کہ اگر ان قضیوں کو مان لیں تو ایک اور قضیہ بھی ماننا پڑے اور یہ قضیہ جس کو ماننا ضروری ہے نتیجہ قیاس کہلاتا ہے جیسے ہر انسان جاندار ہے یہ ایک ہم نے قضیہ کہہ دیا دوسرا قضیہ ہر جاندار جسم ہے یہ دو قضیے اگر اب اگر ہم ان دونوں قضیوں کو مان لیتے ہیں تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ہر انسان جسم ہے دو قضیے الگ الگ تھے تیسرا قضیہ اب یہ نکلا ان دو قضیوں سے پہلا قضیہ ہر انسان جاندار ہے دوسرا قضیہ ہر جاندار جسم ہے ان دو قضیوں سے ہم نے ایک تیسرا قضیہ نکالا اور وہ یہ ہے کہ انسان ہر انسان جسم ہے اس میں جو دو پہلے قضیے تھے اس کو ہم قیاس کہیں گے اور تیسرا قضیہ جس کو ہم نے مانا یہ نتیجہ قیاس کہلائے گا جی تو خوب سمجھ لو اور نتیجے کے اندر جو موضوع ہے جیسے انسان اس کا نام اصغر رکھا جاتا ہے دیکھیے پہلا جو قضیہ تھا پہلا پہلا قضیہ اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہر انسان جاندار ہے یہ اس میں اس قضیے کے اندر ایک موضوع تھا ایک محمول تھا انسان موضوع جاندار محمول ہر انسان موضوع جاندار ہے اس کو ہم نے کہہ دیا محمول ہے تو جو موضوع ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے اس قزیے میں کہا انسان یہ موضوع ہے اس قضیے کا اس کا نام منطقی حضرات <تصفح> اصغر رکھتے ہیں اور محمول جیسے جس... جی السلام علیکم مجھے ایک کال آ گئی تھی جس کی وجہ سے میری یہ کال ڈسکنیکٹ ہو گئی آپ لوگوں سے آواز آ رہی ہو تو بتا دیجیے گا جی تو جی تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جو دو قضیے ہیں ان میں سے ہر قضیے کے اندر ایک موضوع ہوتا ہے ایک محمول ہوتا ہے تو جو موضوع ہوتا ہے وہ ہم نے کہا تھا مثال کے طور پر ہم ایک قضیہ لیتے ہیں ہر انسان جاندار ہے اس میں انسان موضوع اور جاندار یہ جو ہے وہ اس کا محمول جو موضوع ہے اس کو ہم نے کہا ایک اور نام رکھا ہم نے موضوع کا وہ ہے اصغر اور محمول اس کا ہم نے نام رکھا اکبر اور جو قضیہ قیاس کا جزو بنے اس کو مقدمہ کہتے ہیں جیسے مثال مذکور میں ہر انسان جاندار ہے یہ ایک مقدمہ اور ہر جاندار جسم ہے یہ دوسرا مقدمہ اچھا جس مقدمے میں اصغر نتیجے کا موضوع اس کا ذکر ہو اس کو سغرا کہیں گے اور جس میں اکبر نتیجے کے محمول کا ذکر ہو اس کو کبرا کہیں گے تھوڑا سا مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کو مکس ہو رہا ہوگا دوبارہ اس کو کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ فکر نہ کیجیے گا بالکل آسان ہے واضح ہو جائے گا جیسے مثالے مذکور میں ہے ہر انسان جاندار ہے یہ سغرا اس لیے کہ اس میں اصغر یعنی ہر انسان مذکور ہے اور ہر جاندار جسم ہے یہ کبرا ہے اس لیے کہ اس میں اکبر یعنی جسم کا ذکر ہے اور اکبر اور اصغر کے سوا جو شہ قیاس میں مقرر مذکور ہو وہ حد اوسط کہلاتی ہے اس لیے کہ یہ اصغر اور اکبر کے سوا ہے اور دو دفعہ اس کا ذکر آتا ہے آئیے جی نقشے کی طرف اس میں آپ لوگوں کو بالکل واضح ہو جائے گا ہر چیز جی آپ دیکھ رہے ہیں نقشے کے اندر ہم نے قیاس لکھا اوپر اوپر اور اس قیاس کے ماتحت دو مقدمے ذکر ہیں مقدمہ اول اور مقدمہ دوم ان دو مقدموں سے ہم نے ایک تیسرا مقدمہ نکالنا ہے جس کو ہم نتیجہ کہیں گے اب مقدمہ اول جو ہے سب سے نچلی لائن میں آ جائیے اس میں لکھا ہے ہر انسان جاندار ہے یہ پہلا مقدمہ ہے دوسرا مقدمہ ہے ہر جاندار جسم ہے جی ہر انسان جاندار ہے یہ مقدمہ اول اور مقدمہ دوم ہم نے بنایا ہر جاندار جسم ہے اب اس میں سب سے پہلے تو یہ نکال لیجئے کہ جو لفظ مقرر ہے اس کو حد اوسط کہلائیں کہ, کہیں گے اس کو تو آپ ایک طرف فوراً نکال دیجئے یہ جاندار ہے جاندار ہے کہ اوپر دیکھیے حد اوسط لکھا ہوا ہے لہٰذا یہ دونوں حد اوسط کہلائیں گی کیونکہ دونوں میں یہ مشترک لفظ ہے اور ہر انسان اس کو ہم نے کہا اصغر ہے اور جسم اس کو ہم نے کہا یہ اکبر ہے اچھا اب اس کی وضاحت بعد میں کرتے ہیں اس سے قبل جہاں پر اصغر پایا جائے گا اس مقدمے کو ہم سغرا کہیں گے اور جہاں پر اکبر پایا جائے گا اس مقدمے کو ہم قبرا کہیں گے تو گویا کہ ہمارے پاس دو مقدمے ہو گئے ایک مقدمے کو ہم کہیں گے سغرا دوسرے مقدمے کو کہیں گے قبرا اور ان سغرا اور کبرہ کو ملانے سے اور ان دونوں کے درمیان حد اوسط کو حذف کرنے سے ایک نیا مقدمہ بنے گا اب جاندار ہے جاندار ہے اس کو حذف کر دیں تو جملہ بن جائے گا ہر انسان جسم ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اچھا لفظ ہر ہر جی اس کی جی حد اوسط میں بظاہر تو بنتا ہے لیکن اس کی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم صرف ابھی ان الفاظ کو دیکھیں گے جو کہ اصل جن کی جن کی وجہ سے جملہ بن رہا ہے یہ منطقیوں کے نزدیک بہت سارے قوانین ایسے ہیں جس میں بھی آپ آگے چل کے اور بھی پڑھیں گے کہ جواب جب نکالتے ہیں تو اس میں اعتبار جو ہے وہ کرتے ہیں یہ لوگ سب سے کم درجے کا جو نتیجہ ہو اس کا اعتبار کرتے ہیں اس لیے ہر کا لفظ اگر ہم مٹا دیں گے تو پھر انسان جسم بن جائے گا تو وہ مناسب نہیں ہوگا باہر کیف اب آپ آئیے نتیجہ کو دیکھیے ہر انسان جسم ہے یہ آپ کا نتیجہ آ گیا ٹھیک ہے جی اب دوبارہ آپ پڑھیں اس پچھلے صفحے کی آخری لائن کو خوب سمجھ لو یہاں سے دوبارہ دیکھیے خوب سمجھ لو اور نتیجے کے اندر جو موضوع ہے جیسے انسان اس کو ہم اصغر کہتے ہیں اور جو نتیجے کا معمول ہے یہ خیال رکھیے گا مقدموں کا نہیں نتیجے کا جو معمول ہے جو کہ جسم ہے اس کو ہم کہتے ہیں محمول تو ایک ہو گیا موضوع اور ایک ہو گیا محمول اور جس قزیے کا جو موضوع ہے اس کا نام ہم نے رکھا اصغر اور جو قضیے کا محمول تھا اس کا نام ہم نے رکھا اکبر اس حوالے سے ہم نے پہلے پہلے والے مقدمے اول کو ہم نے سغرہ اس لیے کہہ دیا کہ اس میں نتیجے کا موضوع موجود ہے اور دوسرے والے مقدمے کو ہم نے قبرہ کہہ دیا اس لیے کہ اس یہ قبرا جو ہے اس کے اندر نتیجے کا محمول موجود ہے یہاں تک اگر بات سمجھ میں آئی ہو تو بتائیے ورنہ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں جی ٹھیک ہے نہ آئی ہو تو بلا تکلف بتائیے گا اس کو دوبارہ پڑھیں گے اور پھر ہم آگے چلیں گے ایک ایک لفظ جو ہے وہ سمجھ میں آنا ضروری ہے جی تو اب ہم آگے چلتے ہیں آگے جانے سے پہلے میں ایک ایک مرتبہ مختصرا اس کو پھر بیان کر دیتا ہوں دیکھیے دو مقدمے تھے الگ الگ تھے دو مقدموں کو ہم نے ملانا ہے پہلا مقدمہ ہمارے پاس ہے ہر انسان جاندار ہے دوسرا مقدمہ ہمارے پاس ہے ہر جاندار جسم ہے اب اس میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جو حد اوسط ہے یعنی جو الفاظ مشترک ہیں ان کو تو نکال دیں جاندار جاندار یہ دونوں مشترک تھے ان کو ہم نے نکال دیا تو ہمارے پاس نتیجہ نکل آیا ہر انسان جسم ہے اگلی بات یہ ہے کہ ہر انسان یہ جو انسان کا لفظ ہمیں ملا ہے یہ ہمیں ملا ہے مقدمہ اول کے اندر سے مقدمہ اول کے اندر سے انسان کا لفظ ملا ہے کیونکہ مقدمہ دوم میں تو انسان کا لفظ ہے ہی نہیں مقدمہ دوم تو ہے ہر جاندار جسم ہے اس میں انسان کا کوئی لفظ نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں انسان کا لفظ جو ہے وہ مقدمہ اول سے ملا ہے اور جو جسم کا لفظ ہے نتیجے کے اندر جو جسم کا لفظ ہے یہ ہمیں ملا ہے مقدمہ دوم سے کیونکہ جسم کا لفظ مقدمہ اول میں کہیں بھی نہیں پایا گیا اب اگلی بات یہ ہے کہ اس نتیجے کے اندر جو موضوع ہے اس کا نام ہم اصغر رکھتے ہیں اور نتیجے کا جو محمول ہے اس کا نام ہم اکبر رکھتے ہیں ہر انسان جسم ہے یہ نتیجہ نکالا تھا ہم نے انسان یہ موضوع اور جسم یہ محمول ہو گیا ہر انسان موضوع جسم ہے محمول اب اس کے اندر جو موضوع ہے اس کا نام ہم اصغر رکھتے ہیں اور جو محمول ہے اس کا نام ہم اکبر رکھتے ہیں چنانچہ اب اس میں جہاں پر نتیجے کے اندر جب موضوع کا ذکر ہوگا اس کو ہم چونکہ ہم نے اس کو اصغر کہا تھا اس لیے اس کو ہم سغرا بھی بول سکتے ہیں اور دوسرے کو ہم نے اکبر کہا تھا اس کو ہم قبرہ بھی بول سکتے ہیں تو گویا کہ مقدمہ اول کو ہم نے سغرا کہہ دیا کیونکہ اس میں نتیجے کا جو ہے وہ موضوع پایا جاتا تھا اور مقدمہ دوم کو ہم نے کبرا بول دیا کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ محمول پایا جاتا تھا نتیجے کا محمول پایا جاتا تھا جی اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں اگلے سفر پر دیکھیے اس کے بعد سمجھو کہ حد اوسط کو اصغر اور اکبر کے پاس ہونے سے قریب ہونے سے پاس سے مراد قریب ہونے سے حد اوسط کو اصغر اور اکبر کے پاس ہونے سے جو قیاس کی حیت حاصل ہوتی ہے اس کو شکل کہتے ہیں اور شکلیں کل چار ہیں اگر حد اوسط سغرا میں محمول اور قبرا میں موضوع ہو اگر حد اوسط سغرا میں محمول اور کبرہ میں موضوع ہو تو اس کو شکل اول کہتے ہیں جیسے کہ ہم نے ابھی پڑھا سغرا کہتا ہر انسان جاندار ہے کبرہ کہتا ہر جاندار جسم ہے اب حد اوسط جو ہے وہ جاندار جاندار پائی گئی پہلے مقدمے میں جو جاندار ہے یہ سغرا کا محمول بن رہی ہے اور دوسرے مقدمے میں جو جاندار کا لفظ ہے یہ قبرا کا موضوع بن رہا ہے تو ایک کا موضوع دوسرے کا محمول اگر تو حد اوسط اس طرح ہو کہ پہلے کا موضوع بن جائے اور دوسرے کا معمول بن جائے تو اس کو کہتے ہیں شکل اول جی اور حد اوسط دوسری شکل اور حد اوسط سغرا اور کبرا دونوں میں ہی محمول ہو تو وہ شکل ثانی ہے سغرا میں بھی محمول قبرا میں بھی محمول تو یہ شکل ثانی ہے جیسے ہم یوں کہیں ہر انسان جاندار ہے نمبر دو کوئی پتھر جاندار نہیں اب جاندار جاندار یہ ہیں حد اوسط لیکن پہلے قزیے میں جاندار ہے یہ محمول کے اندر پائی جا رہی ہے اور دوسرے کے اندر بھی محمول میں ہی پائی جا رہی ہے موضوع دونوں کے الگ الگ ہیں محمول دونوں کے ایک ہو رہے ہیں ہر انسان جاندار ہے کوئی پتھر جاندار نہیں ہے اور نہیں کو چھوڑیں جاندار کو دیکھیے تو اب باقی بچ جائے گا انسان اور پتھر تو اس کا نتیجہ ہم یہ نکالیں گے کہ کوئی انسان پتھر نہیں اب اگلی بات یہ کہ یہ نتیجہ ہم نے کیسے نکالا کیونکہ سولہ تو تھا کہ ہر انسان جاندار ہے اور کبرا یہ تھا کہ کوئی پتھر جاندار نہیں تو ہم نے یہاں سورا میں تو تھا ہر انسان ہم نے ہر کی جگہ نکال کر کہہ دیا کہ کوئی کہ کوئی انسان پتھر نہیں جی جیسے کہ میں نے ارض کیا تھا کہ وہ نتیجہ نکالتے ہوئے سب سے کم درجے کا نتیجہ نکالتے ہیں Least جو کم سے کم ہو اس کو نکالتے ہیں چنانچہ اگر ایک مجبہ ہوگا ایک سالبہ ہوگا تو سالبہ کو نکالیں گے موجبہ کو نہیں نکالیں گے اگر ایک کلیہ ہوگا ایک جزیا ہوگا تو جزیا کا نتیجہ نکالیں گے جزیا کو نتیجے میں پریفر کریں گے اس کو ترجیح دیں گے کلیہ کو نہیں کریں گے یہ اس کا پھر ایک آگے طریقہ کار ہے وہ بڑی کتب میں ملے گا لیکن ابھی صرف وضاحت کے لیے اتنا کافی ہے تو ہر انسان کی جگہ اب یہاں پر آپ کر دیں گے کوئی انسان اور نہیں وہاں پر ہے, ہے سغرا کے اندر ہے اور کبرا کے اندر نہیں ہے موجبہ اور سال بہ دونوں میں سالبہ کو لے لیں گے کیونکہ ہر کہتے ہیں تو ہر کا مطلب ہے کلیہ ہر انسان ہم نے اور آگے کوئی کا لفظ آ رہا ہے تو لہٰذا ہم ان دونوں میں سے ہر کو نکال کے کوئی لے لیں گے کیونکہ کوئی جو ہے وہ جزیا پر دلالت کرتا ہے کلیہ پر دلالت نہیں کرتا تو ہم نے جزیا لینا ہے اور سالبہ اور مجبہ میں سے ہم نے سالبہ لینا ہے موجبہ نہیں لینا تو ہے اور نہیں میں سے ہم نہیں کو اختیار کر لیں گے تو یوں بن جائے گا کہ کوئی انسان پتھر نہیں تو اس طریقے سے منطقی جو ہے وہ اپنا نتیجہ نکالتے ہیں جی تیسری شکل اگر حد اوسط سغرا اور قبرات دونوں میں ہی موضوع ہو دوسری میں تو تھا نا کہ دونوں میں ہی معمول ہو تیسری شکل ہے کہ حدِ اوسط سغرا قبرات دونوں کے اندر ہی موضوع ہو تو اس کو شکل سالس کہتے ہیں جیسے ہر انسان جاندار ہے نمبر دو بعض انسان لکھنے والے ہیں ہر انسان یہ بھی موضوع اور دوسرے قزیے کے اندر بعض انسان یہ بھی موضوع تو یہ دونوں بن جائیں گے حد اوسط باقی بچ گیا جاندار ہے اور لکھنے والے ہیں یہ بچ گیا تو اب یہاں چونکہ ہر ہے تو ہر کو ہم نکال دیں گے بعض کے ساتھ چونکہ ہر اور بعض دو لفظ آئے ہیں ہمارے پاس تو ہم بعض لکھ دیں گے اس میں سے بعض لے لیں گے کیونکہ ہم نے جزلیا نکالنا ہے کلیا نہیں نکالنا اور نتیجہ ہم یوں نکالیں گے کہ بعض جاندار لکھنے والے ہیں جی نمبر چار چوتھی شکل اگر حد اوسط سغرا میں موضوع اور کبرہ میں محمول پہلی کے الٹ سب سے پہلی کے الٹ سغرا میں موضوع اور کبرہ میں محمول ہو تو وہ شکل رابع ہے جیسے ہر انسان جاندار ہے نمبر دو بعض لکھنے والے انسان ہیں انسان کا لفظ جو ہے یہ حد اوسط بن رہا ہے کیونکہ دونوں کے اندر مشترک ہے لیکن یہ انسان کا لفظ پہلے قضیے کے اندر موضوع میں پایا گیا اور دوسرے قضیے کے اندر محمول میں پایا گیا تو اگر حد اوسط قضیہ اول کے اندر موضوع میں پائی جائے اور قضیہ ثانی کے اندر محمول میں پائی جائے تو یہ شکل رابع ہوگی اب اس کا بھی نتیجہ نکالنا ہے ہر انسان کو مٹا دیں اور ادھر سے ادھر ادھر سے موضوع کو ہٹا دیں ادھر سے محمول کو ہٹا دیں تو باقی پیچھے بچے گا جاندار ہے اور کچھ آگے بچے گا بعض لکھنے والے تو پھر وہی بنائیں گے ہم کہ بعض جاندار لکھنے والے ہیں کیونکہ ہم نے دونوں میں سے ایک کے اندر ہر تھا اور دوسرے قزیے کے اندر باز تھا تو ہم نے بعض کو لے لیا کیونکہ بعض جزیت پر دلالت کرتا ہے اور ہر کلیت پر دلالت کرتا ہے اور نتیجہ جو ہے وہ بازیت پر جو ہے وہ بہتر نکلتا ہے نہ کہ کلیت پر تو ہم نے کہہ دیا کہ بعض جاندار لکھنے والے ہیں جی یہ چار شکلیں ہوئیں کیا یہ چاروں شکلیں سمجھ میں آ گئیں جی تو پھر چلے مشقیں کرتے ہیں کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے ورنہ پھر مشقوں سے اور بھی سمجھ میں آ جائے گی بات جی پہلی پہلی مشق سوال کے پہلا پہ پہ سوال کہ اب اس میں ہم نے اصغر اکبر حد اوسط سورا کبرا ان سب کا ہم نے اس میں وہ کرنا ہے ہر انسان ناطق ہے اور ہر ناطق جسم ہے اب سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اس میں دو قزیے الگ الگ کون سے ہیں یہ آسان ہے میں خود ہی عرض کر دیتا ہوں ہر انسان ناطق ہے یہ پہلا قضیہ دوسرا قضیہ ہر ناطق جسم ہے یہ دوسرا قضیہ ہو گیا اچھا جی اب اس کے اس قضیے کا سب سے پہلے تو حد اوسط نکالی جائے جی ہاں آپ نے تو سب سے پہلی شکل ہی بیان کر دی ٹھیک ہے جی ہاں چونکہ ناطق ناطق یہ پہلے کے محمول میں اور دوسرے کے موضوع میں آ رہا ہے یہ شکل اول ہو گئی جی ہاں شکل اول میں اب آپ اس کو ناطق ناطق کو نکال دیں تو آ, بن جائے گا ہر انسان جسم ہے جی نمبر دو ہر انسان جاندار ہے اور کوئی جاندار پتھر نہیں یہ تو وہ مثالیں وہی دے دینوں جو ہم نے پڑھی تھیں جی جی دوسری دوسری دو ہے یہ کون سی شکل ہے شکل ثانی بالکل ٹھیک جی کوئی انسان پتھر نہیں بالکل ٹھیک جی آئیے نمبر تین پر بعض جاندار گھوڑے ہیں اور ہر گھوڑا ہن, ہن والا ہے جی کون سی شکل جی باز جاندار گھوڑے ہیں اور ہر گھوڑا ہنہانے ہن والا ہے یہ کون سی شکل بنے گی جی ذرا دوبارہ اس پر نظر ثانی کیجیے حد اوسط جو ہے وہ کون کون سی نکل رہی ہے جی تو گھوڑا جو ہے یہ شکلیں کیا کہتے ہیں قضیہ اول کے اندر موضوع ہے محمول ہے اور قضیہ ثانی کے اندر موضوع ہے تو یہ کون سی شکل ہوئی جی ہاں یہ شکل اول ہے دیکھیں بعض بعض جاندار گھوڑے ہیں گھوڑے گھوڑے یہ یہ ہو گئے حد اوسط ہم نے کہا تھا کہ اگر حد اوسط قضیہ اول کے اندر یعنی شغرا کے اندر محمول ہو اور کبرا کے اندر موضوع ہو تو یہ شکل اول بنے گی جی نتیجہ صحیح نکالا ہے آپ نے کہ بعض جاندار ہنہانے ہن والے ہیں نتیجہ بالکل صحیح ہے لیکن شکل یہ اول بنتی ہے جی آگے چلتے ہیں بعض مسلمان نمازی ہیں اور ہر نمازی اللہ کا پیارا جی بالکل شکل اول ہے صحیح کہا کیونکہ دونوں میں پہلے میں موضوع کا پہلے میں محمول اور دوسرے میں موضوع بن رہی ہے حد تو بن جائے گا کہ بعض مسلمان اللہ کا کے پیارے ہیں ویسے اس کو ہم بعض کی جگہ ہر کہہ دیں ہر مسلمان اللہ کا پیارا ہے کیونکہ ہم نے بعض ایک جگہ ایک سے ہمیں بعض مل رہا ہے اور ایک جگہ سے ہر مل رہا ہے تو ہم ہر کو لے لیتے ہیں ہر مسلمان اللہ کا پیارا ہے جی بعض مسلمان داڑھی منڈانے والے ہیں اور کوئی داڑھی منڈانے والا اللہ کو نہیں بھاتا <laughs> نماز نہیں پڑھتے لیکن یہ کہ پھر بھی کلمے کی وجہ سے تو اللہ کو پیارے ہیں ہی اگرچہ وہ پیار کی جو نسبت ہے اس میں کمی آ جائے گی لیکن بہر وہ جیسے ماں ہوتی ہے نا اس کو اپنے نافرمان بچوں سے بھی پیار تو ہوتا ہے لیکن وہ سزا دیتی ہے لیکن اس سزا میں بھی پیار اور شفقت ہوتی ہے بعض مسلمان اللہ کو نہیں بھاتے جی بالکل صحیح شکل اول ہے یہ کیونکہ پہلے میں محمول دوسرے میں موضوع ہے جی بالکل صحیح کہا آپ سب نے جی ہر نمازی سجدہ کرنے والا ہے اور ہر سجدہ کرنے والا اللہ کا موتی ہے جی ہاں بالکل ہر نمازی اللہ کا متی ہے شکل اول ہے بالکل صحیح تھا تو امید ہے آپ کو یہ ان مشقوں سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ چار شکلیں ہیں اور اس کی اب آپ اپنے طور سے پریکٹس کیجیے گا مختلف قسم کے قضیات کو جوڑ کر تو آپ حد اوسط نکالیے گا اور پھر دیکھیے گا کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے تو یہ منطقیوں کے نتیجے ہیں اس کی بنیاد پر یہ لوگ آگے چل کر بڑی بڑی چیزیں جو ہے وہ ثابت کیا کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں لیکن یہ علم جو ہے وہ اس وقت میں بہت اپنے عروج پر تھا تو اس کے بعد اب قیاس کی جو ہے وہ قسمیں ہم پڑھیں گے کیا سے استثنا اور کیا سے اخترانی لیکن اس کو آگے جانے سے پہلے ان شکلوں کو ذرا اچھی طرح اور آپ پریکٹس کر دیجیے گا تاکہ پھر ہم قیاس کی جو ہے وہ اگلی قسمیں جو ہے وہ پڑھ سکیں آپ کا ٹیسٹ جی آپ بتائیے کب ٹیسٹ لیں آپ کا اچھا ٹھیک ہے آپ لوگ دن طے کر لیجیے میں آپ کو ٹیسٹ لے لیتا ہوں آپ سے میرے پاس وقت تو ایسے ہی ہے کہ میں نے تو آپ کو آپ لوگوں نے ابھی اس سے پہلے کوئی ٹیسٹ دیے یہاں پر اس روم میں فیم القرآن کے اندر اچھا نہیں دی ابھی تک تو پھر ایسے کریں گے کہ پر ریٹن اچھا ہم واقعی دیے تھے اسکائپ پر ریٹرن کا تو وہ بھی ٹھیک ہے آپ ایسا کیجئے گا میں آپ کو یوں کروں گا کہ سوالیہ پرچہ آ... میں دے دوں گا وہ کس طرح سے دوں گا کہ اس کو میں آ... جی یا تو اس پر آ... آپ کے اسکائی پر ہی فائل بنا کے سینڈ کر دوں گا یا اگر واٹس ایپ ہوں آپ لوگوں کے پاس اینڈرائڈ فون تو میں اس پر آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا اس کی پکچر لے کر آپ لوگوں نے خود ہی اس کو اپنے مقررہ وقت میں جو اس کے اوپر ہدایات لکھی ہوں گی اس کے مطابق جو ہے وہ بغیر کتاب کے اور جو بھی وقت مقررہ ہے اس کے اندر جو بھی وقت ہو تو کھولنا ہی اس وقت ہے کہ جب آپ لوگ پرچہ دینے کے لیے بیٹھ جائیں تب کو اوپن کرنا ہے. اور آدھے گھنٹے بیس منٹ یا ایک گھنٹہ جتنا بھی اس کا مقررہ وقت ہو اس میں لکھ کر اور بس اس کے بعد پھر اس کو تصدیب ہی نہیں کرنی نہ ہی دیکھنا ہے اور وہ آپ مجھے دوبارہ سینڈ کر دیں گے جی پارٹ ون کا کریں گے سب سے پہلے اور وہ پھر اب آپ سینڈ کس طرح کریں گے وہ آپ کی اپنی سہولت ہے دیکھ لیجئے گا اگر تو اسکائپ پر بھیجنا چاہیں اسکین کر کے وہ بھیج دیں پکچر لے کے مجھے واٹس ایپ کرنا چاہیں وہ بھیج دیں ای میل کرنا چاہیں اسکین کر کے وہ کر دیں جس کے لیے جس طرح سے مناسب ہو تو دن اب آپ بتائیے کہ کتنے دنوں میں آپ پارٹ ون کر لیں گے میں پیپر بنا کے آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا نیکسٹ ویک کر لیں یا اس سے نیکسٹ ویک جس طرح آپ کے لیے آسانی ہو ٹھیک ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ کل کو کل کہتا ہوں نیکسٹ ویک کو کس ہماری منگل کو تو اعتبار سوموار منگل کو کلاس ہوتی ہے تو منگل میں آپ کو سوموار والے روز یعنی منڈے کو میں آپ لوگوں کو پیپر سینڈ کر دوں گا اور منڈے کو ہی آپ لوگ کر لیجیے گا سوموار کے روز تاکہ آ... منگل والے روز ہماری جو ہے وہ باقاعدہ پھر اگلی کلاس جو ہے وہ ہو جائے گی جی تو میں سینڈ کس پہ کروں مجھے میں تو واٹس ایپ میرے لیے آسانی ہے یا کوئی ای میل ایڈریس مجھے سینڈ کر دیں یا کوئی ایک ایسا نمبر جس پر میں پیپر جو ہے وہ آپ لوگوں کو سینڈ کر سکوں مجھے بھیج دیجیے گا تو میں اس پر آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا اس کے بعد آپ لوگ آفس میں مختارات والوں کے پاس تو ایک واٹس ایپ گروپ ہے اگر آپ لوگوں میں سے ان کے ساتھ کا ہے تو میں ان میں سے کسی کے نمبر پر یا مختارات کے واٹس ایپ گروپ میں سینڈ کر سکتا ہوں وہاں سے لے جئے گا تو جو بھی آپ لوگوں کو مناسب لگے اس کے مطابق مجھے بتا دیجیے گا یا, یا ای میل کر دیں تو میں اس کو اسکین کر کے بھیج دوں گا جی جی ٹھیک ہے تو آپ کا وہاں ان سے ہے کانٹیکٹ تو پھر میں ان کے پاس بھیج سکتا ہوں ٹھیک ہے تو کل اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ ہوگی ملاقات اور اس سے پہلے میں پھر پیپر سینڈ کر دوں گا آپ لوگ خود ہی کر لیجئے گا اور امانت اور دیانت کے ساتھ اپنی خودی اس کے ساتھ تاکہ آپ لوگوں کو آگے غلط بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں یہ اسی مقصد کے لیے تاکہ جو ہے وہ تیاری ہو سکے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگلے سے اگلے ہفتے اچھا ٹھیک ہے چلیں اگلے سے اگلے ہفتے کر لیں گے ٹھیک ہے اگلے سے اس سے اگلے ہفتے ان ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ